السلام علیکم ورحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ وحمد الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہی تمام سامعین برادران خارن سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوشری سے درج نمبر چار سو اٹھتیس ابلیک اسی ہے ایٹی تو چار سو اٹھتیس شروع سے لے کر ابھی تک یہ درست تعداد ہے اور اسی جو ہے نمبر دس جو ہے اوراد فتحیہ کا درس نمبر اسی ہے اے ٹی اور ہمارے سلسلہ اوراد فتح میں سے اس کا پہلا حصہ ملک الجبار والا حصے میں اس میں آج جو ہے لا لا نمبر تیئیس کی توجہ ہے اس کے درس میں ہاں جی شاید یہ دو درسوں میں پورا ہو جائے گا تو لا الہ الا اللہ شعین ملک الجبار ہے لا اللہ نمبر تیئس کے مقدس پیراگراف یہ ہیں دعایا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ہاں جی یہ تین مقدس لا الہ, ال... لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ مقدس قلم ہے اس میں جو لا الہ الا اللہ کی تو آپ لوگوں کو بار بار ہو رہا ہے اس کے دو ترجمات بہت مشہور ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں یہ دونوں ترجمہ دلوشیں اور آگے فرماتے ہیں یعنی عبادت میں توحید ہاں جی اور توحید درزات دونوں جو ہے یہ مقدس کلمہ جو ظاہر کرتے ہیں پرستش اور عبادت و بندگی کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے الملک الحق المبین اس میں تین کلمات ایک الملک ہے ایک, الملک ہے ایک الحق ہے ایک مبین ہیں ہاں جی تو ان میں ملوغات میں سے الملک جو ہے اس کے معنی بادشاہ اس کے جمع ملوک آیا ہے قاموس جدید میں ہاں نمبر دو جو ہے الملک بادشاہ جو پبلک پر حکمرانی کرتا ہے یہ لفظ جو صرف انسانوں کے یا ذویل اقول کے منتظم کے ساتھ خاص ہے یعنی انسانوں کے یا ذوی الحقوق مجاد کی جو نظم نسب دینے کے ساتھ ان کے ناظم کے حیثیت سے یا الملک کا لفظ خاص ہے الملک جو ہے یعنی انسان ضوی القول موجودات کے امور کی نظم و نسق کرنے والا ان کا منتظم یہی وجہ ہے کہ ملک الناس تو کہا جاتا ہے اور قرآن میں بھی ہے ملک الناس سے لوگوں کا بادشاہ لوگوں کے امور کی امور ذہن کے جو ہے نگرانی کرنے والا سرپرستی کرنے والا دیکھ بھال کرنے والے کے معنی میں لیکن ملک لاشیہ کہنا عربی ادب کے لحاظ سے لغت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے جی یعنی اس لحاظ صحیح نہیں ہیں. اور آیت کا جو ہے مال کے یوم دینی یعنی انصاف کے دن کا حاکم مال کے یوم دین. انصاف کے دن کا حاکم میں ملک کے اضافہ یوم کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں ملک الملک ہے یوم دین ہے یعنی قیامت کے دن اس کی بادشاہت ہوگی قیامت کے دن اللہ کی بادشاہ ہوگی یہ مراد ہے یہ چونکہ مالک کی یوم دین میں اب یہاں پر چونکہ یہ انہوں نے کہا بھائی مال کی یوم دین اس میں جو ہے انصاف کے دن کا حاصم تو اس آیت کو یہاں پر کیوں لایا بھائی ہمارے پاس تو ملک میں ہیں مالک میں نہیں ہے تو یہ یہ بات اس نے لایا کیوں کہ یہاں دو قرآے ایک قرآت جو مشہور ہے جو قرآن میں ابھی لکھا ہوئے وہ مال کے یوم الدین ہے لیکن ایک اور ہے جو ملکی کے یوم الدین ہے جب ملکی کے یوم دین ہوں میں تو پر جو کہا تھا نا کہ یہ انسانوں کے ذوی الخل کے امور کے نظم و کے ساتھ خاص ہے تو پھر یوم الدین کی طرف یوم الدین تو ضوی الخول نہیں ہیں ہاں جی تو اس وجہ سے انہیں یہ کہنا پڑا کہ اس صورت میں جو ہے یہ ملک الملک ہے ہاں جی فی یوم الدین ہے ہاں جی پھر تو یہ بن جائے گا ملک الملکی فی یوم الدین یعنی روز جزا بھی یعنی قیامت کے دن اس کی بادشاہت ہوگی اس کے اللہ کی بادشاہت ہوگی قیامت کے دن اس کی بادشاہت بادشاہت تو تعلق ہے انسانوں کے ساتھ ہے چونکہ مال یوم الدین میں دو کرعت ہے ایک کرات ملکی یوم الدین ہے اس قرآت کی بنا پر یہ توجہ کرنا پڑتا ہے ورنہ مشہور کرعت ہاں جی اور ابھی جو قرآن باغ میں مکتوب و مقروب ہے وہ تو مالک کے یوم ہے مالک تو کسی بھی چیز کا ہوتا ہے پھر تو یوم دین مالک کا مداخلت بن سکتا ہے اور ملک ہونے کے صورت میں چونکہ اس کا تعلق ملک تعلق بالقول اور انسانوں کے ساتھ خاص اس لیے ملک ملک کی یوم دین کی توجی کرنا پڑا پڑھا ہے جو پر انہوں نے کہا تھا کہ ملک الدین کے بارے میں جو لغوی لحاظ سے اور یہ تو جہاد جو ہے مفردات راغب میں انہوں نے یہ تو جہاد دیا ہے اور ملک کا لفظ دو طرح پر استعمال ہوتا ہے مفردات راغب فرماتے ہیں دو طرح پر استعمال ہوتا ہے مثلاً کسی کا متولی اور حکمران ہونے کو کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہے عملاً کیونکہ عملاً جو ہے یہ ملک کا جو ہے عملا کسی کا متولی سرپرست اور حکمران ہونے کو ملک کہتے ہیں ایک معنی یہ استعمال ہوتا ہے دوسرا معنی حکمرانی کی قوت ابھی عملاً حکمرانی حکمران اور متولی سرپرست بلکہ جو ہے اس معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں جو حکمرانی کی قوت اور قابلیت کے پائے جانے کو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ملک کے لوظ استعمال ہوتا ہے خواہ و شاعد اس کا متولی ہو یا نہ ہو خواہ ابھی عملاً جو ہے کسی قوم ملت مذہب کا جو ہے حکمران ہو یا نہ ہو لیکن اگر کسی میں قابلیت پائے جائیں ہاں جی حکمرانی کی قوت اور قابلیت ہو تو اس کے لیے بھی ملک کہا جاتا ہے اور دوسرا جو جو عملاً حکمرانی اور ہے اور کس قوم کے متوالی سرپرست بن گیا اس کے لیے بھی ملک کہا جاتا ہے اور یہ بھی اسی مفادات راغب میں یہ توجہ ہے جو قرآن لغات ہیں ہاں جی اکمتِ حقیقی بادشاہت چونکہ اللہ ہی کے لیے ہیں اس کائنات کی اس لیے فرمایہ قرآن باغ میں لاہ الملک و لہ الحمد لاہ الملک و لہقرن میں وہ سی جگہوں پر ہے ہاں اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف نامتناہی ہے لاہ الملک و لہ الحمد اسی کی سچائی بادشاہت یعنی اسی کے ساتھ خاص ہے. یہ لہو کے جام مقدم ہونا جو ہے نا یہ کرتا ہے بادشاہ صرف ارش اللہ کے ساتھ خاص ہے اور تاریخ بھی جو لامتناہ تاریخ بھی صرف ارشی اللہ کے ساتھ خاص ہے تو اس طرح کے قرآن پاک جو ہے متعدد آج اس طرح کے قرآن پاک میں متعدد آج موجود ہے کہ نہیں بہت حد موجود ہے کہ بادشاہ حقیقی اللہ ہی کے ذات ہے اور وہ ہر چیز کا مالک بھی ہے وہ بادشاہ بھی ہے اس کے نظم و نظک کو چلانے والا بھی ہیں حکمرانی کرنے والا بھی ہے اور پلس وہ ہر چیز کا مالک بھی ہے ہاں yani, مالک بھی ہے مالک ہونے کے سر میں پھر وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور ہر ایک پر حاکم محمتریف محمۃ شریف امور بھی ہے yani, اللہ ہر چیز کا مالک بھی ہے اور ہر ایک پر اللہ حاکم محمت امور بھی ہے یعنی yani, اللہ ملک بھی ہیں بادشاہ یہ وہی حاکم متثارف عمر کے معنی میں اور مالک بھی ہے ہر چیز اللہ خود کا ہے اللہ خود کا اگر کسی انسان کے پاس کچھ ہے تو اسے اللہ کا ہاں جی کردہ ہے اور وہ پاون ہے کہ اس کے مرضی کے مطابق حرض کرے اللہ کی مرضی کے مطابق حرض کریں ورنہ وہ باغی شمار ہوگا اور ایک انسان جو اللہ نے کسی انسان کو, کو کچھ دیا ہے نعمتیں تو وہ اللہ کی جو ہے ہاں مرضی کے مطابق خرچ کرے تو اللہ کے مطابق بردا شمار ہوگا لیکن اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہ کریں تو وہ باغی شمار ہوگا اور اللہ اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے ایسے باغی لوگوں سے جو اللہ کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں جیسے فرعون وغیرہ سے چھین لیں اللہ نے فرعون وغیرہ سے اللہ نے بادشاہ چھین لے اور وہ خود اور اس کی پوری نظامِ بادشاہت کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا کیوں کیا کیونکہ اس نے ہاں جی بغاوت کیا اللہ کے کی نظام میں اللہ نے اس کو جو کچھ مال و دولت حکمت دیا تھا اس میں اس نے اپنے حد سے تجاوز کیا حد سے تجاوز کیا تو اللہ نے شین کے خدائی کے حکمران خود حقیقی حکمران ہونے کا دعویٰ کرنے لگا خود حقیقی مالک ہونے کا دعویٰ کرنے جبکہ وہ حقیقی مالک نہیں تھا حقیقی مالک تو اللہ تھا اس کے بعد ہر چیز بطور امانت تھی تو ان میں خیانت کرنے لگا تو اللہ نے سب کچھ چھین لیا جی لہٰذا جو ہے الملک کا ایک اور معنی جو ہے یہ بھی لکھا ہے الملک یعنی کائنات کا حقیقی بادشاہ الملک کائنات کا حقیقی بادشاہ جس کے حکمرانی دونوں جہاں میں ہیں اللہ جی الملک کائنات کے حقیقی بادشاہ جس کی حکمرانی دونوں جہاں دنیا میں بھی اسی کی بادشاہت ہے اور خیمن بے شبہ تو ایسی ذات کو بھی الملک کہا جاتا ہے جس کے بادشاہ دونوں جہانوں میں ہیں مجید میں ملک یا میم لامقاف کے مادہ سے مشتق کئی اصماع الحوسنہ بیان ہوئے اللہ تعالیٰ کے کئی اصمع الحسنہ بھی ذکر ہوئے ہیں جیسے مالک الملک یا اللہ تعالیٰ کے اصمال حوصلہ میں سے ذکر ہوا مالک بھی استعمال ہوئے ملک بھی استعمال ہوئے الملک الق الدوس بھی استعمال ہوئے یہ الملک دونوں ایک ساتھ یہ دونوں حشر ہاں جی حشر میں ایک ساتھ ہے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے آخر میں تو یہاں بھی ایک ساتھ ہے تو ملک اور مالک ملک ہاں جی یہ دونوں جو ہے ملک اور مالک ملک الملک یہ دونوں ننانوی آسمال حوصلہ میں شامل ہیں اور ملک جو یا کے ساتھ ہے وہ شامل نہیں ملک اللہ کے اسمال حوصلہ میں شامل نہیں ہے لیکن جو ہے ملک اور مالک الملک یا اللہ تعالیٰ کے اسمال حوصلہ میں شامل ہے اور مالک بھی اس سے ما شامل ہیں ہاں مالک یا مالک یا قدوس ہو, ادھر آیا ہوا اور ملک اور ملک ہیں جی ان دونوں میں خواب بیان جاتے ہیں کسی شعر میں قدرت اور اختیار کے ساتھ مالک مالک کی اسی لفظ سے لفظ ملک جو ہے اس کا معنی کریں کسی شے میں قدرت اور اختیار کے ساتھ تصرف رکھنے کو ملک کہتے ہیں کہ کسی شے میں کسی بھی چیز میں قدرت پوری قدرت اور اختیار کے ساتھ تصرف کرنے کو جدھر چاہیں خرچ کریں جدھر چاہیں دے دیں جو کرنا چاہیں کریں اس کو ملک کہتے ہیں اور جو اس وقت سے اور جو اس صفحت سے سے موصوب ہو یعنی جو شخص جو کسی بھی پوری یعنی کوئی بھی شخص کسی میں قدرت اور اختیار کے ساتھ تصرف کرنے رکھنے کو اس کو ملک کہتے ہیں ہاں یعنی قدرت اور اختیار کے شعب میں تصرف کرنا اس کو ملک کہتے ہیں ہم یہ جی شخص کو یہ قدرت اور اختیار حاصل ہو اور وہ کش میں وہ تصرف کرنے لگ جائیں تو پھر جو اور جو استفاد سے محتوس یعنی وہ پھر اپنے قدرت و اختیار سے کشے میں تصرف پھر کرنے لگ جائیں تو اس کو ملک کہتے ہیں تو ملک جو ہے ہاں جی کے میں اختیار اور قدرت کے ساتھ تصرف کرنے کو اس میں حکم کرنے کو اس میں نظام چلانے کو ملک کہا جاتا تو الملک جو ہے وہ ہستی ہے ہاں جی اسما الحسن کی حوالے سے وہ ہستی ہے جو قدرت کا اللہ تعالیٰ کے اسمل ملک بھی نہیں تو وہ حسی جو قدرت کاملا اور سلطنت حقیقی کی مالک ہے الملک اللہ تعالیٰ کے اصما الحسنام اس میں سے ہے تو الملک جو ہے وہ عظیم حسیے جو قدرت کاملہ مکمل قدرت سو اور سلطنت حقیقی اور اس پوری کائنات کی حقیقی بادشاہت کا مالک بھی وہی اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو یہ جو ہے ادا تین آسما الحسنات اس کے اندر تین کلمات لا الہ الا اللّہ الملک الحق المبین تو آج کی درس میں جو الملک کی توجہ ہو گئی باقی الحق المبین یہ دو مقدس خلمات کے ساتھ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور ان کی گہرائی تک پہنچنے کے اللہ ہم سب کو توفی دے دے آمین